سماعت فرمائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ و بارک وسلم محترم اور, اور مدنی چینل کے ناظرین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 کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی حمبلی علیہ رحمت اللہ ولی لفظ شعبان کے پانچ حروف یعنی شین آئین با الف اور نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی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 آگے رشاد فرماتے ہیں اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے سبحان اللہ محتراؤں پیارے اسلامی بھائیوں اس بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مہینہ خصوصیت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے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 تو اس میں خواب کے اس حصے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنے والد کی قبر پر جائیں اور وہاں پر مستقل جانے کی وہاں پر حاضری دینے کی ترکیب بنائیے ہفتے میں ایک بار جایا کریں جیسا کہ حدیث پاک کا مفوم بھی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے شب جمعہ یا جمعے کے روز مفہوم اشکر کر رہا ہوں اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو والدین اگر انتقال کر گئے ہوں ان کی قبر پر ضرور حاضری دینی چاہیے اور قبر پر بھی جائیں حاضری دیں سورہ یاسین کی تلاوت کریں دیگر قرآن آیات کی بھی تلاوت کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو آپ نے اپنے خواب کا وہ حصہ بیان کیا کہ پھول ڈال رہے ہیں تو پھول ڈالنا قبر پر پھول رکھنا یہ ایک مستحب اور مستحسن ایک اچھا عمل ہے اسے جاری رکھنا چاہیے اسے عمل میں لانا چاہیے, چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ پھول قبر پر رہتے ہیں جب تک وہ پھول تر رہتے ہیں اللہ تعالی کی تصبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس تصبیح کا فائدہ قبر میں موجود مردے کو حاصل ہوتا ہے جی ہاں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے تشریف لے گئے تو آپ نے ایک ٹہنی جو آپ کے ہاتھ میں تھی اس کو توڑا اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر لگا دیے اور ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں تر رہیں گی اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا تخفیف کمی کو کہتے ہیں اللہ تعالی ان کے عذاب میں کمی فرما دے گا یا یوں فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی اس کا فائدہ مردے کو حاصل ہوگا چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنے بھی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ نباتات ہیں شجر ہیں حجر ہیں یہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں جانور چرند پرند یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں درخت شجر درختیاں اور پھول اور پتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں تو جب تک یہ قبر پر موجود رہیں گے زندہ رہیں گے یعنی تر رہیں گے خشک نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ تسبیح کریں گے اور انشاءاللہ شاء اس کا فائدہ مردے کو ضرور حاصل ہوگا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ قبر سے ہٹ کر یعنی بے آئی قبر کے اوپر نہیں بلکہ اس سے سیدھی طرف یا الٹی طرف کوئی چھوٹا سا پودا لگا دیا جائے تو یہ بھی اچھا عمل ہے کہ جب تک وہ پودا کھلا رہے گا وہ تسبیح کرتا رہے گا اور انشاءاللہ شاء مردے کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا اس کو راحت اور تسکین ہوگی تو خادم علی بھائی آپ اپنے والد کی قبر پر حاضری بھی دیا کریں اور پھول بھی ڈالیں ان شاء اللہ اس کا فائدہ ہوگا اور قبرستان میں آپ نے نماز ادا کی اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے کہ ان شاء اللہ کو نیک لوگوں کی صحبت حاصل ہوگی آئیے اگلی کال سنتے ہیں سلو حبیب صلی اللہ تعالی علام محمد گل محمد ساجد بٹ گجر والا خواب اکثر خواب ہے پانی پانی صاف پانی سمندر میرے باتیں پوچھنے کی مسئلہ ہے گل محمد ساجد بٹ گجر والا آپ کو اکثر خواب میں پانی پانی نظر آتا ہے صاف پانی ہے سمندر ہے تو ماشاء اللہ آپ کا خواب مبارک ہے اچھا خواب ہے اس کی تعبیر ب اچھی ہے. مولما معبرین صاف پانی صاف سمندر کی تعبیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ خواب دیکھنے والے کو خوشگوار زندگی نصیب ہوگی اچھی زندگی ملے گی زندگی میں خوشیاں ہوں گی پریشانیاں نہیں ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی معیشت بہتر ہوگی اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو وہاں ترقی ہوگی اگر آپ کا اپنا کاروبار ہے تو انشاءاللہ شاء وہاں ترقی ہوگی اگر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 اور ہم نے اسے اپنے آج کے سلسلے میں شامل کیا اب آئیے ان کالس کو سنتے ہیں کہ جو ہمیں خصوصاً آج اس ہفتے کے لیے آج کے سلسلے کے لیے ریکارڈ کروائی گئی ہیں سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام کامران ہاشمی عطاری ہے میں کراچی بفر سے بات کر رہا ہوں میری والدہ نے خواب دیکھا تھا خواب یہ ہے کہ ایک دن میرے خواب میں حاجی محمد ایمان اتاری صبح دس کے ٹائم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فجری کی نماز کے لیے اٹھو اور مدنی قافلے میں سفر کرو برائے کرم کی تعبیر عنایت فرما دیں کامران ہاشمی اتاری آپ نے اپنے خواب کی تعبیر آپ نے اپنا خواب بیان کیا کہ مولانا حاجی محمد عمران اتاری نگران شعور آپ کے خواب میں تشریف لائے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین انہیں جانتے ہی ہوں گے آپ نے اکثر ان مدنی چینل پہ ان کی زیارت بھی کی ہوگی ان کے سلسلے ان کے بیانات سنت و بھرے بیانات مدنی مکالمے نشر ہوتے رہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورہ کے نگران جن کا نام حاجی محمد عمران عطاری ان کے خواب میں تشریف لائے اور آ کر فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز ادا کرو فجر کی نماز کے لیے اٹھو اور مدنی قافلے میں سفر کرو تو جو یہ بات ہے کہ خواب میں کوئی آ کر نماز کا کہے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 اور ہر مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں اپنے ہاں کے ذمہ دار کو جمع کروا دیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو عمل پر نیکیوں پر استقامت نصیب ہوگی آپ رسالہ پر تو کرتے ہیں پر کرنے کے بعد اگر جمع بھی کروا دیں گے اور نیا مہینہ شروع ہوتے ہی اسے پر کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ عمل میں کہیں پر بھی کمی نہیں آئے گی ان عمل بڑھتا ہی رہے گا جیسا کہ آقا کا مہینہ شاوان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا آج دوسری رات ہے آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ کی فکر مدینہ کی جائے گی اور رجب المرجب کے مہینے کا رسالہ جن اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں نے پر کیا وہ بھی جلدی جلدی اپنے ہاں کے ذمہ دار کو جمع کروا دیں اور نیا رسالہ حاصل کر کر شعبان المعظم کی فکر مدینہ شروع کر دیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال پر استقامت نصیب فرمائے آئیے اگلی کال سنتے ہیں سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام رضوان احمد ہے اور میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں میرے والد صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ اویش کرنی کے مزار پہ گئے اور والدہ بھی ہیں ان کے ساتھ میں اور ان کے پاس مزار سے ایک دستے جو ہے ایک گوشت کا ٹکڑا آیا ہے اور جو ان کی گود میں گرا اور وہ گوشت کا ٹکڑے کا چھوٹا سا حصہ جو ہے ایک عورت نے مانگا ہے تو وہ ان کو دے دیا ہے وہ لے کے چلی گئی اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی اب یہ پتہ کرنا ہے کہ اس سے آیا کیا مطلب نکلا یہ کچھ وغیرہ نکل رہا ہے رضوان احمد حیدرآباد خواب انہوں نے اپنا نہیں اپنے والد صاحب کا بیان کیا ہے حضرت اویس او سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی زیارت کی حضرت اوبے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار مدینہ راحت کلوسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق رسول اور صحابی بھی ہیں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 ان کے وسیلے سے ہمیں بھی عشق کے رسول کا حصہ نصیب فرمائے ان کے والد نے خواب میں حضرت سے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی زیارت کی بہت اچھا خواب ہے کہ آپ علیہ السلط کی سنتوں پر عمل کا انہیں جذبہ ملے گا اس کی تعبیر تو یہ دوسرا یہ کہ مزار اقدس سے گوشت کا ٹکڑا آیا اور گود میں گرا اور گوشت کا ٹکڑا ایک عورت نے مانگا ان کو بھی دے دیا اب وہ لے کر چلی گئی تو مزار مبارک سے گوشت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 اپنے اولیاء اور اپنے انبیاء کے ہاتھوں سے نعمتوں کی تقسیم فرماتا ہے تو یوں ہی حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالی انہوں کے مزار سے آپ کو حصہ عطا ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی نعمت اللہ کا رزق اللہ کے ولی کے ہاتھ سے عطا ہو رہا ہے آپ کو انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی دوسرا ایک اور بات یہ کہ ایک عورت آئی اور اس کو بھی آپ نے گوشت کا ٹکڑا دیا وہ عورت کون تھی اس کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا وہ لے کر چلی گئی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 اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرنے کی بھی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے آئیے اگلی کال سنتے صلو حبیب صلی اللہ تعالی محمد عبد الرحمان سے یہ جی ایک خواب میں نے دیکھی تھی میں ایک گلی میں جا رہا ہوں کچی گلی تھی اس کے اندر جا رہا ہوں اور میرے والد صاحب کے بہن سائڈ پہ تھا پیچھے کافی کتے آ رہے تھے تو ان میں سے ایک بڑا کتا تھا جو میرے پیچھے آ رہا تھا تو میں ڈر کے بہت طرف سے بہت طرف آیا تھا تو جب دائیں طرف آئے تو مجھے کاٹا ہے مگر میرے ہاتھ کی اوپر کوئی نہ کوئی سخم ہوا ہے نہ کی فون بہا ہے نہ کچھ ہوا ہے اس کے بعد مجھے معلوم نہیں ہے زیا کوٹ آپ نے اپنے علاقے کا نام لیا سیال کوٹ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں زیا کوٹ کہتے ہیں آپ نے وہاں سے ہمیں کال کی اور آپ کے والد صاحب کے پیچھے آپ جا رہے ہیں اور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 اور قافلے کی برکت سے برائی آپ تک نہیں پہنچ سکے گی یہ آپ کا حل... یہ آپ کی تعبیر کا حل ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے اگلی کال سنتے ہیں. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں مرکز اللہ سے بات کر رہا ہوں عباساری میں نے خود کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندر دیکھا اور بعد میں وہ واپس الٹے کا مطماً لوٹ اس کی تعبیر بتا دیں خواب تو بہت اچھا ہے کہ آپ نے آپ علیہ کو کی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندر دیکھا غالباً سنہری جالیوں کے اندر آپ نے اپنے آپ کو دیکھا اور الٹے پاؤں یعنی با ادب طریقے سے لوٹ آئے طریقہ بھی یہ ہے کہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار پر حاضری نصیب ہو مسجد نبوی علیہ صاحب صلاحت والسلام میں جانا نصیب ہو تو حاضری دینے کے بعد سلام عرض کرنے کے بعد الٹے پاؤں واپس ہوں پیٹ نہ کریں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 روزے کی حاضری نصیب فرمائے گا اور اگر حاضری نہ بھی ہو سکی تو انشاءاللہ عزوجل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کے صدقے روزہ محشر پیارے حبیب علیہ صلاح و السلام کی شفات نصیب ہوگی اور اگر حقیقتا آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے مزار کی روزے کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے تو یہ تو کیا ہی کہنا ہے بہت بہت ہی مبارک پھر تو خواب کی تعبیر بہت زیادہ مبارک ہو جائے گی کہ حقیقتاً آپ کو زیارت بھی ہو گئی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 اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو برکت نصیب فرمائے اگلی کال سنتے ہیں صلی صل اللہ تعالی علی محمد دلشاد میں بات کر رہا ہوں گاروں سے میری امی کو کل ہے خواب میں نظر آیا کچا گوشت بہت سارا وہ کسی کے گھر میں ہے. تو اب وہ انہوں نے امی کو بھی دیا ہے اور ویسے بھی دیا ہے بانٹنے کے لیے اور صبح خزر کے ٹائم پر امی کی اذان کے ٹائم پر اور دوسرا یہ خواب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 اور دینی طور پر بھی انشاءاللہ عز و آپ کو بھلائیاں نصیب ہوں گی آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد باتاں گلانو شبیر جان پنجال سے بھو رہا ہوں جی. میری مثل کا خواب آیا تھا کہ ہم دونوں مدینہ شریع میں ہیں مسجد نبی شریع میں جو آنے خواب جو آنے ختم ہو گیا آپ نے اپنی ہمشیرہ کا خواب بیان کیا کہ آپ اور وہ دونوں مسجد نبوی علی صاحبیہ الصلاة والسلام میں حاضر ہیں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 تو اس آیت پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی اور شہد کے بارے میں سور نحل کی آیت نمبر انتر میں کیا ارشاد فرمایا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر انتر میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر اڑسٹھ اور انتر بسم اللہ الرحمن الرحیم و اوح ابو کا الواناس کنز ایمان اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا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 سفید رنگ کی زرد رنگ کی سرخ رنگ کی وہ کیا شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے یہ جملہ ہے فی ہی شفا اور کہ اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے لناس یہ عموم ہے کہ ہر شخص کے لیے لناس تمام لوگوں کے لیے شہد میں شفا رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے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 کہ علماء محبرین جو تعبیر بیان فرماتے ہیں وہ کس طرح بیان کرتے ہیں قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث ان کے پیش نظر ہوتی ہیں اور اس کو سامنے رکھ کر تعبیر نکالتے ہیں جیسا کہ یہاں آپ کو عرض کیا گیا شہد دیکھا تعبیر شفا نصیب ہوگی گم شدہ سامان انشاءاللہ مل جائے گا اس لیے کہ شہد کی مکھی راستہ اپنا ڈھونڈ لیتی ہے واپس آ جاتی ہے تو آپ کا مال اگر گم ہو چکا ہوگا تو انشاءاللہ شاء واپس آ جائے گا آئی اگلی کال سنتے ہیں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 تو گراؤنڈ سے جو ہے نا مجھے مدینہ شریف کا گمبر نظر ہوتا ہے ایسا نظر آتا ہے جیسے فوٹوز میں اکثر دیکھتے ہیں نیچے سے لائٹنگ کے ساتھ جو آتا ہے نا اس یہ گنبد دو خواب انہوں نے بیان کیا ایک اپنی ہمشیرہ کا بیان کیا دوسرا انہوں نے اپنا خواب بیان کیا بھائی کاشف فتاری آپ کی بہن نے آپ کی ہمشیرہ نے خواب میں دو مرتبہ سفید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 حقیقی گمبد خضرہ خواب میں اور حقیقت میں دیکھنا بھی نصیب فرمائے مدینے پاک کی آپ کو بعد حاضری نصیب فرمائے تعبیر یہ ہے کہ خواب مبارک ہے انشاء اللہ جل سنتوں پر عمل کرنے کا آپ کو جذبہ ملے گا چونکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک غمبد کی زیارت کرنا یہ خیر سے خالی نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی تعبیر غلط ہو اس کی تعبیر بری ہو چاہے وہ تصویر میں دیکھا جائے یا حقیقت میں دیکھا جائے یا خواب میں دیکھا جائے ہر صورت میں وہ فائدے ہی میں ہے کہ آپ علیہ صلاح سے اس کو نسبت حاصل ہے اور جس چیز کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ مبارک ہو جاتا ہے اور اگر وہی چیز خواب میں آئے تو خواب بھی مبارک بن جاتا ہے آئیے اگلی کال سنتے ہیں سلی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد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 اللہ تبارک و تعالی سے میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے بے حساب میری مغفرت فرمائے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے تو اس مدنی چینل کے سلسلے کے تبصر سے میں آپ کی بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے اور ہم تمام مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائیں ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں آپ بھی دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائیں اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں محمد فیصل طاہر بات کر رہا ہوں لئی سے میری سسٹر نے خواب دیکھا ہے جا رہی ہوں پیچھے سے میری خالہ آئی ہے اس نے کہا ہے کہ آپ کی والدہ وفات پا گئی ہے میری سسٹر نے یہ کہا دو تین منٹ خواب دیکھا کہ آپ کی والدہ وفات پا گئی ہے لیکن میری والدہ ابھی تک زندہ ہے محمد فیصل طاہر بھائی لیا سے آپ کی والدہ الحمد حیات ہیں زندہ ہیں مگر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 ماں کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے ماں کی شفقت الگ ہی ہوتی ہے تو ماں کے بارے میں اگر کوئی خواب میں آ کر کہتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا حالانکہ وہ زندہ ہیں تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ پر ہونے والی شفقت آپ پر ہونے والی مہربانی آپ پر ہونے والی آسانی میں کچھ نہ کچھ کمی آنے والی ہے مطلب یہ خلاصہ یہ کہ دنیاوی طور پر آپ کے حالات بدل سکتے ہیں اگر آج کل آپ کے اچھے حالات ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد حالات میں ذرا تبدیلی آ جائے اگر فراخ دستی ہے تو تنگ دستی آ جائے ایسا معاملہ ہو سکتا ہے سو فیصد ہی نہیں ہے جیسا کہ کسی بھی خواب کی تعبیر میں سو فیصد نہیں ہوتا ایک زن ہے آپ کے لیے میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ اگر فی الحال آپ کے حالات اچھے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے حالات اچھے رہیں برائی کی طرف نہ جائیں میرے حالات میں تنگی نہ آئے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے ہر ایک سے ہم یہی کہتے ہیں اور خصوصاً قرآن پاک کی اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں لَئِن شَكَرْتُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ ان رکھے <لَشَدید> اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں زیادتی فرماؤں گا تو آپ کے پاس جو فی الحال نعمتیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیجیے تو ان شاء اللہ ان نعمتوں میں کمی نہیں آئے اللہ تعالی کے وعدے کے مطابق ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا کیونکہ خواب اور تعبیر یہ ذنی ہے سو فیصد ہی نہیں ہے اللہ تعالی کا فرمان یہ یقینی اور قطعی اور سو فیصد ہے اس پر یقین رکھیں کہ اللہ نے فرما دیا شکر کا بدلہ نعمتوں کی زیادتی ہے تو ضرور شکر کے بدلے نعمتوں کی زیادتی نصیب ہوگی تو آپ موجودہ نعمتوں پر شکر کیجیے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں ضرور اضافہ فرمائے گا اور پوری تعبیر انشاءاللہ دور ہو جائے گی اچھائی میں بدل جائے گی آئیے اگلی کال سنتے ہیں سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد رفیع بولوں میں نے ایک دن زور کی نماز کھانا کھا کے سو گیا اور تقریباً تین بجے کے نزدیک مجھے امیر اللہ کی خواب میں زیرت ہوئی تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ دن کو جو خواب آتے ہیں یہ بھی سچے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے نماز ادا کی محمد رفیق تاری چکوال آپ نے ہمیں خواب بیان کیا مگر خواب کی تعبیر نہیں پوچھی آپ نے ایک علم تعبیر سے متعلق ایک مسئلہ پوچھا ان شاء اللہ اس کا آپ کو جواب دیتے ہیں آپ نے سوال یہ پوچھا کہ جو خواب دن میں نظر آتے ہیں آیا وہ بھی سچے ہوتے ہیں دیکھیں خواب کی سچائی کا تعلق دن یا رات سے نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رات میں آنے والے خواب من جانب شیتان ہو شیطان کی طرف سے ہوں دن میں آنے والے خواب بھی شیطان کی طرف سے ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دن میں آنے والے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور رات میں آنے والے خواب یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوں مگر آپ نے خواب میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت کی ہے تو الحمدللہ خواب مبارک خواب ہے من جانب اللہ ہے اور یہ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ جو خواب دن میں دیکھے جاتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں یا نہیں تو بالکل دن کے خواب سچے بھی ہوتے ہیں بلکہ ایک بات یاد رکھیے کہ دن میں دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر زیادہ جلد ظاہر ہوتی ہے جی ہاں جو خواب دن میں دیکھے جائیں اس کی تعبیر تو جلدی ظاہر ہوتی ہے فجر کی نماز کے بعد دیکھنے والے خواب کی تعبیر جلدی ظاہر ہوتی ہے ظہر کی نماز سے پہلے دو تین بجے کے قریب اگر دن میں خواب دیکھا جائے تو اس کی تعبیر بھی جلد ظاہر ہوگی بہرحال اس خواب کی کوئی تعبیر تو نہیں ہے امیر اللہ سنت کی زیارت ہوئی محض زیارت ہوئی انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی مبارک خواب ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں آئیے اگلی کال سنتے سلو حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد میں محمود بول رہا ہوں شاہ باغ سے لاہور سے رات کو مجھے خواب آیا, مجھ سے ایک مرڈر ہو گیا اور مجھے پولیس نے پکڑ لی ہے بعد اتنا مجھے لیا خواب ہوا ہے اور میری جان پڑ گئی محمود بھائی ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے خواب میں ان سے مرڈر یعنی قتل ہو گیا اور پولیس نے ان کو پکڑ لیا تعبیر پوچھنا چاہ رہے ہیں دیکھیں دو صورتیں ہیں کہ اگر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 کہ آپ کی ذات سے کوئی بڑا گنا سرزد ہونے والا تھا آپ کی ذات سے کوئی بڑا گنا سرزد ہونے والا ہے جس سے بچنے کی طرف اشارہ ہے آنے والے وقت میں آپ کے لئے یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ سے کوئی بڑا گنا ہو ہو سکتا ہے قتل ہی ہو یا ہو سکتا ہے اس سے مشابه کوئی اور بڑا گنا ہو اس سے بچنے کی طرف اشارہ ہے یہ خواب اس لیے دکھایا گیا کہ آپ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 जी जी जी जावेद भाई आपने फरमाया दुबई से आपने कॉल की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 قرآن مجید فرقان حمید میں اولاد سے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے سورہ انفال میں سنتے ہیں جو سورہ انفال کی غالباً آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ نواں پارا ہے اور سورہ انفال کی اٹھائیسویں آیت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و و بارک وسلم تو آیت نمبر اٹھائیس میں انفال کی آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے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 سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد